سورہ قریش بیت اللہ کی برکات بیت اللہ میں رب البیت کی عبادت کی برکات اور سمرات قریش والوں کو اس بیت اللہ کی برکت سے بہت سے دنیاوی فوائد حاصل ہوئے انہیں زمین پر تقریم ملی ابرا کی شکست کی وجہ سے مشرق و مغرب کے طرف سفر کرنا آسان ہو گیا اسی کی بدولت سردیوں میں یمن اور موسم گرما میں شام کی طرف تجارت کے اسباب مہیا ہوئے خوف و حراض سے امن ہوا فقر و فاقہ اور بھوک سے پناہ ملی ان تمام نعمتوں کے شکریہ کا تقاضا یہ ہے کہ قریش والے شرک چھوڑ کر صرف رب البیت کی عبادت کریں